خراج کے تحصیلداروں کے نام خدا کے بندے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کا خط خراج وصول کرنے والوں کی طرف جو شخص اپنے انجام کار سے خائف نہیں ہوتا وہ اپنے نفس کے بچاؤ کے لیے کوئی سرو سامان فراہم نہیں کر سکتا تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جو فرائض تم پر عائد کیے گئے ہیں وہ کم ہیں اور ان کا ثواب زیادہ ہے خدا نے ظلم و سرکشی سے جو روکا ہے اس پر سزا کا خوف نہ بھی ہوتا جب بھی اس سے بچنے کا ثواب ایسا ہے کہ اس کی طلب سے بے نیاز ہونے میں کوئی عذر نہیں کیا جا سکتا لوگوں سے عدل و انصاف کا رویہ اختیار کرو اور ان کی خواہشوں پر صبر و تحمل سے کام لو اس لیے کہ تم ریت کے خزینہ دار امت کے نمائندے اور اقتدار اعلی کے فرستادہ ہو کسی سے اس کی ضروریات کو قطع نہ کرو اور اس کے مقصد میں روڑے نہ اٹکاؤ اور لوگوں سے خراج وصول کرنے کے لیے ان کے جاڑے یا گرمی کے کپڑوں اور مویشیوں کو جن سے وہ کام لیتے ہوں اور ان کے غلاموں کو فروخت نہ کرو اور کسی کو پیسے کے خاطر کوڑے نہ لگاؤ کسی مسلمان یا ذمہ کے مال کو ہاتھ نہ لگاؤ مگر یہ کہ اس کے پاس گھوڑا یا ہتھیار کہ جو اہل اسلام کے خلاف استعمال ہونے والا ہو اس لیے کہ یہ ایسی چیز ہے کہ کسی مسلمان کے لئے یہ مناسب نہیں کہ وہ اس کو دشمنان اسلام کے ہاتھوں میں رہنے دے کہ جو مسلمانوں پر غلبے کا سبب بن جائے اور اپنوں کی خیر فوج سے نیک برتاؤ ریت کی امداد اور دین خدا کو مضبوط کرنے میں کوئی دقیقہ اٹھا نہ رکھو اللہ کی راہ میں جو تمہارا فرض ہے اسے سر انجام دو کیونکہ اللہ سبا نے اپنے احسانات کے بدلے میں ہم سے اور تم سے یہ چاہا ہے کہ ہم مقدور بھر اس کا شکر اور طاقت بھر اس کی نصرت کریں اور ہماری قوت و طاقت بھی تو خدا ہی کی طرف ہے